وسلام اعوذ رس من امبیا الرجيم بسم اللہ الرحمن حدیث نمبر ستانوے غذب ٹھیک <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بتا چکا ہوں صدقہ صدقہ لطفیت فیو اس کے معنی ہوتے ہیں غصے کو کہتے ہیں, اس کے معنی ہوتے ہیں دور کرنے کے میتا مزدور ہے ماتا یا موت اسے اسو برا ان صدقہ لطفی بے شک صدقہ لطفی اور بجھا دیتا ہے غضب الرب اللہ تعالی کے غصے کو وتدفع میتۃ السوء اور دور کر دیتا ہے بری موت سے صدقہ اللہ تعالی کے غصے کو وجھا دیتا ہے اطفئ یطفئ وجھا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اور تدفع میتۃ السوء دور کر دیتا ہے بری موت کو اللہ <تصفيق> اکبر تو اس حدیث کے اندر صدقے کے دو فائدے بتائے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالی کا غصہ دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے بج جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ انسان بری موت سے کیا ہوتا ہے بچتا ہے اور خاتمہ بالایمان ہوتا ہے اس کا اور یہی سب سے بڑی کیا ہے نعمت ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے ایک تو یہ کہ دنیا کے اندر انسان رہے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ نہ ہو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہ ہو اور دوسرا یہ کہ جب وہ دنیا سے جائے تو اچھی موت مرے یعنی ایمان اس کو کیا ہو نصیب ہو ایمان والی موت اس کو نصیب ہو اب ہمارے ہاں صدقہ کیا چیز ہے صدقہ اللہ تعالی کے نام پر کوئی بھی چیز دینے کا نام صدقہ ہے چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف اور صرف وہی ہے جو کم از کم دس سے بیس ہزار روپے ہوں یا یہ ہے کہ جو مشہور ترین وہ کیا ہے صدقے کا بکرا ٹھیک ہے نا تو صدقے کا بکرا بڑا مشہور ہے کہ بس اس سے کم میں صدقہ ہو ہی نہیں سکتا یا یہ کہ کم از کم یہ ہے کہ انسان دس سے پندرہ یا بیس ہزار تک کوئی دے کسی کو رقم تو تب جا کر ہم یہ کہیں گے کہ صدقہ ہے یہ کیا ہے غلط بات ہے صدقہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جتنی آپ کی جس کو آپ برداشت کر سکتے ہیں اور جتنی آپ کو توفیق ہے آپ اس قدر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ ہمیں کسی بھی چیز کو کسی بھی اللہ کے نیک بندے کو اور غریب فقیر مسکین محتاج کو کچھ بھی دے دیں وہ کیا ہے صدقہ ہے ٹھیک ہے اگر ایک آدمی ہے وہ ایک کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک کروڑ روپے صدقہ کیا لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بجائے اس صدقے کے اس سے کیا ہوگا حساب لیا جائے گا لیکن ایک فقیر اور ایک محتاج آدمی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے مگر چند روپے ہیں اس کے پاس اس نے اگر ایک روپیہ بھی دے دیا کسی کو لیکن اس میں اس کا کیا تھا اخلاص تھا اللہ تبارک بتایا کی ہاں کیا ہے وہ مقبول ہے تو اللہ تعالیٰ کو اخلاص چاہیے زیادتی نہیں چاہیے آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اللہ اللہ تعالیٰ تمہارے اموال یا تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں تمہارے دل کے اندر کتنا اخلاص ہے تمہارے عمل کی کیفیت کیا ہے کہ تم کسی دنیا والے کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو یا میرے لیے کر رہے ہو تو وہ تمہارے اموار یا تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ کیا کرتا ہے تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو مقبول ہے وہ کیا چیز ہے اخلاص ہے زیادتی مطلوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کے کسی مال کا کوئی محتاج نہیں ہے تو اس کو صرف اور صرف اخلاص چاہیے تو لہٰذا کسی کا یہ کہنا یا یہ سمجھنا کہ بکرا ہی صدقے کا ہو سکتا ہے اس سے کم نہیں یہ کہ زیادہ اور رقم ہونی چاہیے اس سے کم میں کیا ہے صدقہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیا بات ہے غلط بات ہے اخلاص ہونا چاہیے جس کی جس قدر توفیق ہو وہی کیا کہلائے گا صدقہ کہلائے گا چاہے وہ دس روپے ہو یا ایک ہزار روپے ہو یا دس ہزار ہو یا ایک لاکھ ہو لیکن مطلوب کیا چیز ہے مطلوب ہے اخلاص اخلاص نہیں ہے تو ایک کروڑ روپے بھی کیا ہے بے جا ہے بے فائدہ ہے لیکن اگر اخلاص ہے تو ایک روپے بھی کیا ہے قیمتی ہے ٹھیک ہے نا پھر سبق کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے بہترین سبقہ وہ ہے کہ جو آپ نقد رقم کسی کو دیتے ہیں نقد رقم ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی چیز لے کر کسی کو دیتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بہتر یہ دے دیتے ہیں تو بہت اچھا کوئی بھی چیز اگر آپ کسی کو لے کر دے دیتے ہیں آپ خود سمجھتے ہیں کہ فلاں کو اس چیز کی ضرورت ہے اور آپ وہی چیز اس کو لے کر دے دیتے ہیں تو بہت خوب بہت اچھا. اصل یہ ہے کہ اگر آپ نقد رقم کسی کو دے لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا محتاج ہے تو آپ اس کو نقد رقم دے دیں سب سے بہتر اور سب سے افضل صدقہ یہی ہے اس لیے کہ وہ اپنی ضرورت کی جو بھی چیز اپنے لیے مناسب سمجھے گا آپ کے نقد پیسوں سے وہ جو لینا چاہے گا لے لے گا لیکن اگر آپ کوئی چیز دیں گے تو کیا معلوم کہ اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو اور آپ اس کے ہاتھ میں کوئی اور چیز پکڑا رہے ہوں ٹھیک ہے نا اس کے گھر میں کھانا نہ ہو اور آپ اسے کپڑے پہنا رہے ہوں اس لیے اصل اور بہترین صدقہ کیا ہے نقد رقم اور پھر اس میں سب سے مقدم رکھنا چاہیے اپنے عزیز و وقارت کو اپنے رشتہ داروں کو پھر چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں کسی دوسرے شہر میں کیوں نہ رہتے ہوں پھر اس کے بعد محلے دار کہ آپ کے پڑوسی کون ہیں کس حال میں رہتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ آپ پیڑ بھر کے تو سو جاتے ہیں کھانا لیکن یہ ہے کہ آپ کے پڑوسی بھوکے ہیں تو بہال ارد گرد کی بھی خبر رکھنی چاہیے کہ آپ ارد گرد کون لوگ رہتے ہیں کس حال میں رہتے ہیں کس کیفیت میں رہتے ہیں دنیا کی زندگی کس قدر گزارتے ہیں اور کس پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی بھی خبر ہونی چاہیے جی پھر یہ کہ اخلاص کو کم از کم اور اگر نہیں تو اخلاص ہی صرف اور صرف اللہ تعالی کی ہی نیت کرنی چاہیے اور صدقہ انسان اس طرح دے کسی کو یہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ سے ویڈیو بنائی جائے اور جو ہے نا تصویریں لی جائیں کہ جی فلاں نے جو ہے نا فلان کو جتنے کی کیش اتنی کیا ہے کیش دی ہے تو یہ کیا ہے غلط بات ہے محض دکھلاوا ہے اس میں رہا ہی رہا ہے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ریا کاری ہے ٹھیک ہے نا صدقہ اس حدیث میں آتے کس طرح دینا چاہیے اگر انسان دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اس کا طریقہ کار تو میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ سے ایسے اختیار کیا جائے کہ کسی چھوٹے سے بچے बच्चे انتخاب کیا جائے آپ کسی کو بھی भी ہیں وہ بچہ بس آپ کے بھی نہ جاننے والا ہو آپ اس بچے کو پکڑائے لیکن یہ ہے کہ اس پہ نظر رکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی, آپ کی رقم بھی لے کر और اور اڑتا پھرے تو اس کے ہاتھ पर اس پر نظر رکھے یہاں تک کی آپ کسی مطلوبہ شخص کو, اس کو بتا دیں اس کو جا کر وہ پہنچا دے تو جس کو وہ رقم پہنچے نہ وہ آپ کو جانتا ہو نہ بچے کو جانتا لے دے کا بات آئے گی بچے پر تو بچہ آپ کو جانتا نہیں اس کے سامنے کیا دکھلاوا ہوگا تو یہ ایک ظاہری صورت ہے دکھلاوے سے بچنے کے لیے اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کے دل میں دکھلاوا آ بھی رہے تو نہیں آئے گا ہاں اگر پھر آپ جا کر لوگوں کے سامنے تقریر کریں کہ میں نے جو ہے نا اس کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا اور میں نے اتنے اتنے سستا دیا تو پھر دکھلاوا ہو سکتا ہے ورنہ اس صورت میں کیا ہے نہیں ہو سکتا جی باقی یہ صدقے کے حوالے سے کہ کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے تو جس کے جس کے بارے میں یقین طور پر معلوم ہے کہ وہ محتاج ہے تو اس کو تو بہرحال دینا ہی دینا ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک رواج بھی ہے اور بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر سائلین جدر جائیں آپ جس جگہ میں جائیں تو سائلین کی برمار ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں بھی ہمارے یہاں افراد و تفریح ہے ٹھیک ہے نا کہ ان کو اتنے برے طریقے سے اور اتنے برے رویے سے جھڑک لیا جاتا ہے یہ بھی شریک طریقے سے کیا ہے ناجائز ہے وہ امداد ساحلہ فلا تنہار ساحل ہے سوال کرنے والا ہے جس قسم کا بھی ہے جس درجے کا بھی ہے آپ کو جھٹکنے کی اجازت کس نے دی ہے آپ کے من میں ہے اور آپ چاہتے ہیں تو اس کو کوئی رقم دے دیں نہیں چاہتے تو اچھے طریقے سے آپ اس سے کیا ہے کم از کم بات تو کیجیے آپ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ اس کی کیا عزت اور عبرو کی خیال نہ رکھیں. اور آپ اس کی عزت کی دھجیاں ہی بخیر دیں تو یہ چوک چراہوں میں اور اسی طرح کیا ہے اڈو اور بازاروں کے اندر ایسا ہوتا ہے اور لوگ بہت برے طریقے سے بہت برے رویے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں یہ اچھا طریقہ نہیں ہے چاہے مانگنے والا نوجوان ہے بچہ ہے بچی ہے بوڑھا ہے عورت ہے جس جو کوئی بھی ہے اگر آپ کی توفیق ہے آپ کے من میں آتا ہے آپ اسے محتاج سمجھتے ہیں اور آپ کی توفیق ہے آپ دے سکتے ہیں تو دیجیے اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم اچھی طریقے سے بات کر دیجئے ان کے ساتھ کہ معاف کر دیجئے جب میں اس کی توفیق نہیں رکھتا میرے بس میں نہیں ہے تو اس قسم کا جواب دے کر ان کو اچھے طریقے سے کم از کم رخصت کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا باقی جو پیشہ ور ہوں مثلا جس کو آپ سمجھتے اور آپ کو معلوم ہے کہ مثلا ہمارے ہاں بنگی ہیں چرسی ہیں کہ جن کے بارے میں یقینی معلوم ہے کہ وہ چرسی لیں گے آپ جتنے بھی ان کو دے دیں وہ کچھ خراب ہی کام کریں گے شراب ہی پیئیں گے یا یہ ہے کہ وہ کوئی نشے کے لیے یا تو انجیکشن لگوائیں گے یا کوئی ٹیبلٹس وغیرہ لے کر کھائیں گے آپ کو یقین ہی طور پر ان کے بارے میں معلوم ہے پھر آپ ایسے لوگوں سے احتراز کیجئے ہاں ان کو کھانا ضرور کھلائیے کھانا ان کا کیا ہے حق ہے کھانا ان کو کھلائیں کپڑا ان کو پہنا سکتے ہیں لیکن نقد رقم ان کو دینے سے کیا کریں احتراج کریں اس لیے کہ وہ آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کیا کریں گے غلط جگہ پر ہی خرچ کریں گے ٹھیک ہے جی چلیے اندازہ فائدہ کیا ہے صدقے کا لطف برب سب سے بڑا فائدہ یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو کیا کر دیتا ہے صدقہ کا دیتا ہے وہ تدف عمید اور بری موت سے انسان کو بچاتا ہے اور بری موت کو کیا کرتا ہے صدقہ دور کرتا ہے اللہ ان حروف مشبہ بال فیل اسدا قطع لام ہیا اس میں بھی فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر معطوف آلے اپنے فاطف اور مفول بہی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر معطوف معطوف اور ماتوف اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جی انا حروف مشبہ بال اس میں انا ہے اور لطف رب فعل فائل مفعول بھی ماتوف علیہ بھی ماتوف ہیں. ماتوف اور ماتوف مل کر خبر بنتے ہیں انا کی انا اپنے سمر خبر سے مل کر جملے خبری <تصفح> حدیث نمبر اٹھانوے نائنٹی ایٹ ان کا لستا بخیر من احمر حضر اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ ارشاد فرمایا انستا آپ لوگ جانتے ہیں کہ لئی سا فالینا میں سے نفی کے لیے آتا ہے نہیں ہے تو خاطب کا سیغہ نہیں ہے تو خیر کئی جگہ گزر چکا ہے بہتر اس میں تفضیل کا سیوا ہے احمر کہتے ہیں سرخ کو لال کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسود اسود کہتے ہیں کالے کو اللہ صاحب فضیلت ہونا تقوا تقوا ہے پرہیزگاری جی تو ترجمہ انکا لست بخیر من احمر ولا اسود کہ بے شک تو بہتر نہیں ہے کسی سرخ سے والا اور نہ کسی کالے سے اللہ انتخاب ذلو بے مگر یہ کہ تو اپنے آپ کو فضیلت دے دے اللہ انتخل مگر یہ کہ تو اپنے آپ کو فضیلت والا بنا دے بے تخوا کے ذریعے سے تو, تو اس وقت تک کسی سے بھی بہتر نہیں ہے نہ کالے سے بہتر ہے نہ سرخ سے بہتر ہے نہ سفید سے بہتر ہے جب تک کہ تو کیا ہے تقوا والا نہیں ہے اگر تیرے اندر تقویٰ آ گیا تو, تو سب سے بہتر ہے لیکن اگر تقویٰ نہیں ہے تو کسی سے بھی بہتر نہیں ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ لوگ ہیں وہ کون ہیں تقویٰ والے ہیں پسندیدہ کون ہیں تقویٰ والے ہیں تقویٰ کے علاوہ کوئی بھی پسندیدہ نہیں ہے چاہے وہ لال ہو چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ سفید ہو آگے آپ پھر دوسری حدیث پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتے اگر وہ دیکھتے ہیں تو کس کی طرف تمہارے اعمال کی طرف اور تمہارے دلوں کی طرف مجید کے اندر آتا ہے ان خلق ناکم کرے تعارف اند تمہارے قبیلے بنا دیے تمہاری اقوام مختلف بنا دی لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پر کیا ہے برتری اپنی ظاہر کرتے رہو صرف اور صرف تمہارے ہاں کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے نہ عربی کو عجمی پر فوقیت ہے نہ کالے کو سفید نہ سفید کو کیا ہے کالے پر اسی طرح نہ گورے کو کالے پر بلکہ اگر ترجیح ہے تو کس کو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں تم میں سے سب سے معزز سب سے کیا ہے فضیلت والا سب سے عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ کیا ہے متقی ہے تقوی اختیار کرنے والا ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ سے خوف کرنے والا ہے اس سے خوف کھانے والا ہے تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ کا لست بھی خیر احمر والا اسود اللہ ان تخل بے کہ تو بہتر نہیں ہے نہ سرخ سے اور نہ ہی کالے سے اللہ ان تف مگر یہ کہ تو اپنے آپ کو فضیلت دے دے اپنے آپ کو افضل بنا دے بے تقوا کے ذریعے سے تو پھر تو کیا ہو سکتا ہے بہتر ہو سکتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ صرف اور صرف تقوی ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو سب سے افضل بنا سکتی ہے نہ ہی اس کا حسن بنا سکتا ہے نہ ہی اس کا خاندان بنا سکتا ہے نہ ہی اس کا اہل ویال اسے خوبصورت بنا سکتا ہے یا عزت والا بنا سکتا ہے اگر تقوی ہے تو اگر فضیلت ہے افضلیت ہے اور اعلی ہے تو وہ کون ہے ہے ہے جو جو والا والا اگر تم چاہتے ہو حدیث میں آتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری لوگوں کے دلوں میں تمہارے بارے میں کیا ہو عزت ہو تمہارے بارے میں لوگ اچھا گمان کریں تو اپنی تنہائی کے عالم کو ٹھیک کر دو جن جن حالات میں تم تنہا ہوتے ہو ان جس تنہائی ٹھیک ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جو تنہائیوں کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے خوف کرتا ہے جب وہ اس کو دنیا کا کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا وہ سب سے ماورہ ہوتا ہے سب سے پردے میں ہوتا ہے لیکن ایک اللہ کی ذات اس کو وہاں پر بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اگر اس عالم میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے خوف کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں تو ایک صدا لگا دیتے ہیں پوری دنیا میں کہ اے بندو اے بندو اور بندیو میں اس درتی پر رہنے والے فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی کیا کرو اس سے محبت کرو لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبوض ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ ہے تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی آواز دے دیتا ہے پوری روئے زمین پر کہ اے میرے بندوں اور بندیو مجھے فلاں بندے سے نفرت ہے لہٰذا تم بھی نفرت رکھو آج میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر ہم بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہیں کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن جو کیا ہوتے ہیں ہر دل عزیز ہوتے ہیں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ یار میں ملوں ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں ہر شخص چاہتا ہے کہ میں سے دیکھوں ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اس کی بات کو سنوں وہ مجھ سے بات کرے میں اس سے بات کروں لیکن کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ یار یہ کیوں آ یہاں پر ہر شخص اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اس کے بارے میں برا خیال کرتا وہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے سامنے تک نہ آئے اس کی بات کو میں نہیں سننا چاہتا اس کے حوالے سے میرے سامنے کوئی تذکرہ نہ کیا جائے یہ دونوں قسم کے احوال اور دونوں طرح کے لوگ ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ان کا لستا میں اگر لوگوں کی محبت سمیٹنا چاہتے ہو اللہ تعالی کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اپنی تنہائی کو ٹھیک کر دو راتوں کی تنہائی میں وہ رات کے اندھیرے اور تاریخ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھ کر رو اور گڑ گڑاؤ اس کو اپنا اس کو منا لو جب وہ مان جائے گا تو پوری روئی زمین والے مان جائیں گے اسے اپنا محبوب بنا لو وہ تمہیں اپنا جب اس نے محبوب بنا لیا تو یوں سمجھو کہ تم پوری کی پوری روئی زمین پر بسنے والے صرف اور صرف انسانوں کے نہیں بلکہ چرن پرن درن سب کے محبوب بن جاؤ گے اگر محبوب بننا چاہتے ہو تو صرف اسے ہی اپنا لو ان نقل احمرا والا دنیا پہ رہنے والے انسان تو کبھی بھی کسی سرخ سے کبھی بھی کسی سیاح سے بہتر نہیں ہو سکتا اللہ ان تفصلہو بتقوی مگر یہ کہ تو اپنے آپ کو افضل بنا دے بتقوی تقوی, تقوی کے ذریعے سے تو تقوی اختیار کرو تقوی تقوی جی انکا لستا بخیر من احمر والا ارس ودہ کو دیکھئے انہ حروف مشبہ بالفعل کاف ضمیر اس میں انہ لستا بخیر کاف ضمیر اس میں نہ اس کو یہیں پر روک دیجئے آگے نیا قلصفہ شروع ہے لستا بخیر لستا فیل ناقص رافع الاسم اسم الخبر خبر دونوں بالکل ہے ٹھیک ہے جی پہلا جو انو مشبہ بالفعل میں سے ہے, اس کا اسم جو ہوتا ہے منصوب اور اس کی خبر کیا ہوا کرتی ہے مرفو جبکہ لئیسا جو ہے افعال ناقصہ میں سے ہے ان کا اسم مرفو اور خبر کیا ہوا کرتی ہے منصوب بالکل زد ہیں آپس میں لستہ بے لستہ لستا, لستا فیل ناقص رافع الاسم اسم الخبر لئیسا جی واجار خیر اس میں تفظیل اسم اس میں تفصیل اس میں ضمیر آپ کہتے ہیں اس کا نام فائل من جہمرا مرا ماتوف عالیہ اخمرا ماتوف عالیہ حرف پاطف لا زائدہ لا زائدہ ہے یہاں پر وا کیا ہے عاطفہ ہے سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں لا زائدہ ہے وہ عاطفہ ہے اسودا معطوف معطوف اور محتوف والے مل کر مجرور, مجرور جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سیغ تفصیل خیرون کے سیغ تفضیل اپنے فائل وغیرہ سے مل کر مجرور ہوا بازار کے لیے جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے سبتا ثابتن مقدر کے کیونکہ یہ ظرف مستقر ہوگا تو سباتا ثابت اپنی امید اور متعلق وغیرہ سے مل کر خبر لئیسا ٹھیک ہے نا لستا کی خبر تو لئی سا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبری ہو کر مستثنا ہو جی تھوڑی سی ترکیب مشکل ہے غور سے سنیے گا تو لئیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبری ہو کر مستثنا من ہو اللہ حرف ان تفصلبہ فین اس میں ضمیر فائل وہ زمیر مفول بھی بازار تقوا مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے تفضلہ فیل کے تو فیل اپنی ضمیر فعل مفول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مستثنا مستثنا اور مستثنا منہ مل کر خبر ہو جائیں گے حروف مشبہ بالفعل فیل کی تو ان عروف مشبہ بالفعل فیل اپنی سمر خبر سے مل کر جملہ اسلیہ خبریاں تھوڑی سی مشکلیں پھر سے دیکھیے گا ان حروف مشبہ بالفعل ہیں کاف ضمیر اس کا اسم اس کو یہیں پر چھوڑ دیجئے پھر لستہ بخیر خیر لستا فہر ناقی کا ضمیر اس کا اسم ہے ٹھیک ہے جی بازار خیرن اس میں اخمرا والا اخمرا والا اسودہ اسود ماتوف ماتوف والے مل کر مجرور ہوتے ہیں من جار کے جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے خیر اس میں کے اس میں تفضیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر مجرور ہوگا با جار کے لیے جو بحرین کی با ہے تو با جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا سب ثابت مقدر کے تو چونکہ ہم ظرف مستقر خبر بناتے ہیں تو ظرف مستقر خبر میں دو قول ہیں بعض کہتے ہیں کہ فیل ہوگا اس کا متعلق باز کہتے ہیں کہ اسم چونکہ ہم شروع سے چلتے آ رہے ہیں کہ فیل کو بھی نکالتے ہیں اور اسم کو بھی اختلاف سے بچنے کے لیے تو سب فیل ماضی اپنے اپنی ضمیر فائل یہ ثابت انسیر اس میں فائل اپنی ضمیر فائل تو پھر اس کے بعد بخیر متعلق سمل کر جملہ خبر تو لیس لستا لیسا فیل ناقص اپنے اسم اور خبر سمل کر جملہ اسمیہ خطیہ ہو کر مستثنہ من ہو ٹھیک थी? ہے جی اللہ حرف استثناء ان تفضلہو بتقوہ تو یہ فیل فائل بھی اور متعلق سے مل کر مستثنا مستثنا اور مستثنا اب خبر بن جائیں گے ان نہ کے لیے تو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اس کس کو ترکیب سمجھ میں آگے بس آسان سی بات ہے ان کا روپ الفیل ضمیر اس کا اسم ہے لس کا لئی کا کرے تاکہ ضمیر اس کا اسم ہے فخير من احمر ولا اسود یہ کیا ہے جملہ خبر ہے یعنی ظرف مستقر خبر ہے لیسا کے لیے تو لیسا اپنے سے مر خبر سے مل کر مستثنا منه بنتا ہے الا حرف استثناء ہے اور تفضل له فعل فاعل مفعول بھی یہ کیا ہے مستثنا بنتا ہے مستثنا اور مستثنا منه مل کر پھر خبر بنتے ہیں ان حروف مشبع للفعل کے لئے چلئے آج کے لیے اتنا کافی فقرہ چونکہ مکمل ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام سننے والوں کو صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی سب کو خیر کے ساتھ آفیت کے ساتھ رکھیں تمام پریشانیوں مصیبتوں حفتوں، بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی سب کی حفاظت فرمائیں مجھ سمیت اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ